حضب اللہ امن شریچان بہین بسم اللہ ہلحیم حضوران آج جولائی انیس سو ستر کی انیس چالیس ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان کی سندر آیت آئے ہوتا ہے فور اوور ون فائیو اس سے پہلے آئلی زندگی کے متعلق ہدایات اور قوانین ہمارے سامنے آئے پرانی طریق کی حفاظت پر بڑا زور دیتا ہے <tik> <tik> कि जो हैं। okay. को बड़ी है। یہ ہے کہ رفتہ جو مفت کے غیر متبدل اخبار ہیں ان میں قسمت کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے یہاں عمت اور اسمت کا لفظ تو صرف عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن قرآن کریم اس بات میں نرد اور عورت میں کوئی تشریف نہیں کرتا دونوں کی اسمت کو یکساں اہمیت دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اہمیت کا بقاضا تھا کہ اس نے ایک طرف حضرت مرودم علیہ السلام جو اتنی اہمیت دی ہے بار بار ان کی اس خصوصیت کے لیے سامنے لایا ہے کہ اس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی وہ ایسے میں ہر نہیں تھی خانتاوں تر مذہبی کہ جہاں میں آگے چل کے ارض کروں گا یا کسی دوسرے موقعے پر کہ جیسے سائیکالوجی کی سب ہم نے سیکٹ پرورشن کہتے ہیں یہ جو اس قسم کے خدائی اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سیک پرورشن بل میونی شکل میں ہوتی ہے <coughs> پرورشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زاہر داری میں بل مسجد بنتے ہیں اور اندر خیالات ان کے جو ہیں وہ بڑے ہی گراؤ میں ہوتے ہیں اور جب وہ اس قسم کی کٹمکس پیدا ہو جائے تو اس میں پرورشن پیدا ہوتی ہے میں نے دلکتا کبھی فکر کے متعلق اپنے درس میں کوئی ذکر نہیں کیا یہی کوئی قانون ایسا آ جاتا ہے ہمارے ہاں کی فکر کا جو قرآن کے ساتھ ٹکراتا ہے تو زند اس کا ذکر کر دیا کرتا ہوں ورنہ ہمارے ہاں کی فکر کی کتابوں میں نس سے زیادہ یہ کتابیں جنسی مسائل سے بھری ہوتی ہیں اور وہ اس انداز سے مسائل سامنے آتے ہیں جس میں پرورشن نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے باپ تو لیے بڑی حیرت انگیز تھی اور نہ آپ فہم سی دکھائی دے گی لیکن آپ میں سے جن حضرات کو اگر کبھی اقتصاد ہوا ہے ان کتابوں کے دیکھنے کا تو وہ تو ذاتی طور پر جانتے ہوں گے نہ ہوا ہے تو کبھی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیے کہ جنسی مسائل کو کس انداز میں اسے جہاں بیان کیا گیا ہوتا ہے میں نے سچ پردرشن کا لفظ دو تین دفعہ دوہرایا اس سے پہلے بھی جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں بھی مجھے اس کے لیے کوئی مرادب لفظ ایسا نہیں ملا جو صحیح معنے میں اس کے مصرون کو سامنے دے آئے پردرشن کا مصرون جو ہوتا ہے میں نے جنسی بدن حادی اس کا ترجمہ کیا تھا اپنی کتابوں میں لیکن بات جو پرورشن سے بنتی ہے وہ کسی اور وقت کے سامنے نہیں آتی پرورٹ ذہنیت ہوتی ہے الٹی ہوئی ذہنیت ہوتی ہے یہ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ پرانے کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نمایاں طور پر کیا اور یہ کہہ کے کی کیا کہ اس نے اپنی قسمت کی حفاظت کی اس گناؤ محل کے اندر جس میں وہ سات باز تو گری ہوئی تھی واقعی بڑا ہمت کرب بڑھ تھا اس کے لیے جس میں اس نے حفاظت کی تو قرآن نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے اپنے دبان کی بصولیت دبان کے تفہار پر اس کو محفوظ کر دیا ہے ان کی داشان کو لیکن میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کے نزدیک قسمت عورت ہی کی نہیں ہے ایک اور قسطہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اور ایک اور قسطہ نہیں بلکہ صرف ایک قسطہ جسے قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے صور یوسف جسے کہتے ہیں حضرت یوسف اللہ السلام کی خصوصیت ہی رہنمایا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کی حفاظت کی دیانتے. تو قرآن کریم میں عام ہدایت اور عام تاکیب جہاں کی ہے اسمت کی اقازت کی دو داستان نے وہاں بیان کی ہیں ایک عورت کی ایک مرد کی اور ان کی نمایاں خصوصیت یہ بتائی ہے کہ انہوں نے ایسے ایڈورس سرکمسٹانس میں ایسے نامساد ماحول میں اپنی اسمت کو برقرار رکھا تو قرآن کریم میں چار ہی جرم ہیں جن کی تعزیر قرآن نے خود مقرر کر دی ہے اسے حج کہتے ہیں جس کی سزا بھی مقرر کر دی ہے مال کی جان کی حفاظت مال کی حفاظت قسمت کی حفاظت اور چیک کی ریاست یا مند یا اسٹیٹ کی حفاظت بغالت کی سزا جسے کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن کریم نے نومن کی اور نومنات کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے وہاں قسمت کی حفاظت کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے ہر جگہ ہر مقام پر یہ ٹھیک ہے نوشنل طور پر علمی طور پر یا ایک عقیدہ جو متوارث چلا آ رہا ہے اس کی بنا پر ہمارے ذہنوں میں بھی مت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس چیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ اہمیت سمٹ کر عورت کے متعلق رہ گئی ہے مرد کے متعلق نہیں وہی جو ہمارے ہاں متواتر ایک چیز چلی آ رہی ہے اسی کے تحت مردوں کے متعلق عام طور پر گھروں میں آپ دیکھیں گے میاں بیوی گفتگو رہتی ہوگی تو ماں کہہ رہی ہوگی بات سے کہ آپ اس بیٹے کی کوئی خبر لیجیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنا آوارہ ہوتا چلا جا رہا ہے راتوں کو باہر رہتا ہے سوسائٹی بڑی خراب ہو گئی ہے عجیب عجیب قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے یعنی وہ کوئی بات ہی نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے لیکن اسی گھر میں اگر لڑکی کے مطابق یہ پتہ چلے کہ آج اس میں کوئی دوست لط کسی چت کو دکھ کے کہیں بھیجے ہیں قیامت برپا ہو جائے گی ہاں اس میں وہ اپنے بھائی کو ہی کیوں نہ بھیجے ہیں تاکیب کے بعد پتہ چل رہا ہو کہ اپنی اس شادی کو ہی کیوں نہ کوئی دکھ کے بھیجا ہو لیکن جنوب میں فرق ہمارے گھروں کے اندر اتنا ہوتا ہے ذرا سا بیٹے کے متعلق مطلب تو یہاں تک کہ یہ کی یعنی چیزیں عام گفتگو ہو رہی ہے لیکن بیٹی کے متعلق مطلب ان سے پوچھئے کہ بہن مدت ہوئی تم کہیں آئی نہیں کیا بات ہے دیکھا ہی نہیں تمہیں تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہے گی کہ بہن اب میں کہاں آ جا سکتی ہوں تم جانتی ہو کہ وہ دانو اب بڑی ہو گئی ہے اب ایسی عمر میں تم جانتی ہو لڑکیوں کی کیفیت وہ محاورہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اے آٹو کا گیلا اندیاں نے اندر رکھو تے چوہے نہ ڈارے باہر کٹو تے کاموں کا ڈارے دا تو نہ آ جا سکتی ہے یعنی یہ آج دیکھتے ہیں سے کہاں چلی گئی ہمارے یہاں اور پھر جب رشتے کی بات آتی ہے تو لڑکی کے متعلق مطلب تحقیقات ہوتی ہے اور ذرا سے کہیں سمعے کر جائے کہ اس نے وہاں کالج جاتے ہوئے کہیں سر ننگا ہو گیا تھا کسی لڑکے کی طرف دیکھا بھی جی تھا تو کنڈیمڈ اور سازادہ کے متعلق مطلب رول معلوم ہے تو کس طرح سے یہ آوارہ گردیاں کرتے پھرتے ہیں گرل فرینڈ جو ہیں محبت ہو گیا ہے محض ہونے کی کچھ ایک شرک میں یہ فرق ہے دونوں کے اندر لیکن پرانے کریم دونوں میں کوئی فرق نہیں میں کہ جب وہ سجا دیتا ہے تو وہ دونوں کو جسم سجا دیتا ہے خدا میں ایک کوڑے کا فرق نہیں ہے تاکیب میں کہیں فرق نہیں ہے کہ اس نے مول کہا ہے اور مولناک ساتھ نہیں کہا اور جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے جہاں ایک مثال اس نے تاریخ سے حضرت نروم علیہ السلام کی دی ہے تو پوری داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی اور قرآن میں کسی نبی کا قصہ اس طرح سے مسلسل مشکور نہیں جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات اور بات اتنی کی ہے کہ ایسے ماحول میں اس نے اپنی قسمت کی اجازت کی سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز نہ ہے وہ ایک ذہنی سی ہے کہ ہم نے اہمیت دے رکھی ہے یا اس کو کوئی سنسکتی اٹیک کر دی ہے تقدیس اٹیک کر دی ہے اس شکے کو جسے ہم دلسی اختلاف کہتے ہیں یہ واقعی کوئی اہمیت رکھتی ہے پھر واقعی تھی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے ذہن میں ہی کسی چیز کو اہمیت دے رہی ہو اور اس کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مدد نے یہ بات ہے اس لیے ہم اس کی اہمیت رکھتے ہیں یا یہ پھر واقعہ ایسی چیز ہے کہ جو قوموں کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے بڑا غور الب کا سوال ہے مغرب کی سیکولر سوسائٹی نے تو اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ اس وائرس نسل کا ایک ذریعہ ہے جن کی اطلاع ایک طلبی امر ہے نیچر کا ایک تقاضہ ہے بالکل حیرانات کی طرح حیرانات میں یہ تقاضا پورا ہوتا ہے جو Uh, اختلاب کا دائش و نقل اس کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھی انسان کو حیوانی سطح پہ رکھا گیا ہے جسے سیکولر نظام کہتے ہیں مغرب کی مادی تہذیب جسے کہا جاتا ہے جس میں پرماننٹ ویلیوز یا مستقل, مستقل اقدار نہیں ہوتی انسان کی زندگی حیوانی زندگی کی بڑی ہوئی شکل قرار دی جاتی ہے اس کے آگے کوئی چیز دی جاتی انہوں نے اس مسئلے کو بڑا لائف لی لیا لیکن یہ اسی دور کی بات ہے ورنہ اس سے ذرا پہلے کی جو سورج یہ تجور میں ان کی کام کو قرضے میں رکھنے کا آپ نے اب سنیما کی تصویروں میں دیکھا ہو وہ اس زمانے کا لباس جو ہوتا تھا یوروپی عورتوں کا یہی نہیں کہا ہوا ہوتا تھا اور ان کا جو بھاگ رہا تھا وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوتا تھا کہ ٹینٹ کا ٹینٹ صاف جا رہا ہے یہ تو لباس ہوتا تھا ان کا اور ان کی قصیت یہ تھی کہ ند کے متعلق ٹانگ کے متعلق چونکہ جو ساتھ سے ہوئی ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ میز کی ٹانگیں بھی وہ پردہ رکھتے اور کرسی کی ٹانگوں کے اوپر بھی جب آپ کو آگے رکھتے تو جس کو انہوں نے ند کر دیا ہے اسے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تھا وہ میز اور کرسی کی کیوں نہ ہو کل کی بات ہے ابھی یہ چور بھی ہے اس کے بعد جب یہ وہاں پلٹا لیا ہے ذہنیت میں زندگی نام رہ گیا صرف فزیکل لائف کا حیوانی زندگی کا تو آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے چھوبوں پہ بھی اثر پڑا دن کی اختلاط پہ بھی یہ اثر آگے پڑا کہ اب ہر روز ان کے ہاں یہ قوانین بدلتے چلے جاتے ہیں ایک جوان لڑکے اور جوان لڑکی کا باہمی رضامندی سے اختلاط جو تو جرم تھا ہی نہیں ان کی شادی شدہ عورت کا بھی کسی غیر کے ساتھ اختلاط یا شادی شدہ مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ اختلاط یہ قانونی جرم نہیں تھا یہ اگر اس عورت کا خامن یہ کہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے تو وہ اپنے ڈیمین کلیم کرتا سکی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی جات تھی ہے یہ جن کو ہرانی بچے کہا جاتا ہے ان کا مسئلہ ان کے ہاں تھا انہوں نے قانون یہ چیز کی کہ نہیں سوسائٹی کو ان کو کسی طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسا کہ حلال کے بچوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسا آگے بڑھا جنسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سی چیزیں میرے عنادیر ہو جاتی ہیں دل خصوص میری بیٹیاں اور بہنوں کی موجودگی اس لیے بڑے رکے ہوئے انفاظ میں مجھے بات کرنی پڑتی ہے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں اب لگا کو بھی قانون جائز قرار دے دیا گیا اور پھر جب انسان حیوانیت میں آگے بڑھتا ہے تو حیوان کی تو ایک حد ہوتی ہے حیوان کے جنسی تقاضے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب فطرت کا تقاضا نہ ہو بیل بھی نہیں ہوتا ہے گلے میں گائے بھی نہیں ہوتی ہیں سال بھر اکٹھا رہتے ہیں کبھی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کاغذ کہ خود جھک کا تقاضا ایسا نہ ہو فطرت کا تقاضا ایسا نہ ہو وہ جو غالب نے کہا تھا کہ کیا مت کر جائے بے اے گئی کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے ایوانات میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے تو ادھر کا اشارہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو چیز جو جا رہی وہاں فطرت میں خوب کنٹرول رکھا ہوا ہے اور انسان کو جب بدنہاد ہوتا ہے تو اس کی انتہا ہوتی میں نے اب کیا ہے کہ ان کے ہاں سبنی یا لغاط اب قانون جائز قرار پا گئی اور امریکہ میں نئی بیٹیاں مار سکیں بات کرنی پڑتی ہے آدمی نے اخباروں میں دیکھا ہوگا لڑکوں کی آپس میں شادی ہونی شروع ہوگئی یعنی انسان کی بد میں کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی ان کے ہاں تو یہ قوالی مل رہا انہوں نے کہا کہ یہ نیا سوسائٹی کا مطلب ہے اور سوسائٹی جس چیز کو قابل قبول قرار دے دے وہ قابل قبول ہونی چاہیے قوالی نہیں یعنی سوسائٹی کا نہ قرار دے اور جب کسی بھی قدر کا انحصار سوسائٹی کی قبولیت رکھنے قبول پر ہو تو سوسائٹی آسمان سے آیا کرتی ہے ان کی افراد کی مجبور پہ نام تو سوسائٹی ہوتی ہے تو زین میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا کی پابندی جو ہے تھوڑی سی اس کے لیے پدم بھی کرو تھوڑا سا پروپی کرو اور اس کے بعد اس کو بدلوا لو اور بدلوانے کا پتا ہے ان کے طریقہ کیا ہے تو جو ان کو عام اتنا کرو ان کنٹرولیبل ہو جائے جب وہ کنٹرول نہ کر سکے وہاں سے تو اس کے بعد خود بخود وہ قانونی جائز قرار دیتی تھی نہ یہ جو وہاں اکدمی کے متعلق مطلب قانون بنا ہے وہ یہاں پہنچ کے بنا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں اس کو روکنے کا تو بجائے اس کے کہ قوم میں اس قسم کی منافع زیادہ کی جائے منافت اس سے کھلے مندوجہ بھی نہ بھی جائے تو جس سوسائٹی کی یہ تیسیت ہو کہ اسے معلوم ہو کہ جب ہی ہے اس قانون کو بدلا جا سکتا ہے اور یوں بدلوایا جا سکتا ہے تو ذہنی طور پہ تو وہ پہلے سے ہی اس چیز کے مدد مطلب کے وہ ہم شروع ہو جائیں گے نا بدنعادی کے یا آزادی کے آپ نے سمجھا ہے کہ قرآن جب غیر متبدل کیا ہے اپنے کسی حکم یا قدر کو تو اس معنی کیا ہے مانے اس سے یہ ہے کہ کبھی جے میں کسی کے نہیں آ سکتا کہ سوسائٹی سات ہی صد بھی اگر اس چکرات جائے گی یہ جائز قرار نہیں پا سکے گا کسی کہتے ہیں ایمان کسی قدر یا کسی رہنمائی کے غیر متبدل امیوٹیبل انکیبل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کبھی گیہوں ان چیزوں کو ماننے والی سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی میں جرم خاص سو فیصد عام ہو جائے لوگ کبھی اس طرف نہیں جائے گا کہ کوئی بات نہیں فل کو یہ جائز قرار پا جائے گی لین ہر وقت یہ کہے گا کہ نہیں یہ ناجائز نہ ہے اس لیے کہ اس نے اس کو غیر متبدل قدر کے طور پہ تسلیم کر لیا ہوا بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہیں تو انہوں نے اس کو سوشل پرابلم تسلیم کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی اپنے طور پر جس طریقے سے بھی ہو چاہے راضی ہو ٹھیک ہے ان کو درمیان میں دخل دینے والے انہوں نے اس مسئلے کو یوں ہی مطلب ان کے یہاں کرسچینٹی ہے عیسائیت ہے آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت میں قانون نہیں ہے دوسری مذہب ہے اس میں اپائن ہے ساری بائبل میں ایک قانون ہے عیسائیت کی بائبل جو ہے اس میں صرف ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ تم تلاق نہیں دے سکتے یہ اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس کے آنکھوں میں ایک عرصے تک مصیبت میں مطلع رہے اور اس کے بعد صرف یہ کہ زنا کی شکل میں طلاق دی جا سکتی ہے کہ وہ عورت زنا کی مرتبے ہو اسے طلاق دی جا سکتی ہے اور اگلا قانون اس کے ساتھ یہ ہے کہ متعلقہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ساری بھائی دن نے صرف ایک ہے یہ جو مدت بھی ٹوٹ چکا ہوا ہے کوئی ساحت میں تو قانون کوئی نہیں اس لیے وہاں تو یہ چیز سوسائٹی میں جس طرح جی چاہے اپنے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹ کر دیے جائے جوان لڑکا اور لڑکی جس طرح سے بھی رضامند ہو بہنی جنتی اختلاط کے لیے سوسائٹی اس کو قابل قبول قابل تسلیم قرار دے دے اور مذہب نے کیونکہ اس قسم کی کوئی ہی نہیں اس واسطے مذہبی طور پر ذہن میں کوئی کی بھی نہ آئے اپناد کتنے تھے ان کے ہاں سوسائٹی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے تھے جس چیز کو سوسائٹی نے معیوب قرار دیے ہے ان کے ہاں وہ چیز ایفیکل ہو گئی مورل ہو گئی جسے سوسائٹی نے کہا کہ یہ مایوب ہے اسے انہوں نے ان امورل قرار دے دیے روز سوسائٹی کے قانون بدلتے رہتے ہیں روز مورالٹی کے اسٹینڈرڈ بدلتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ سوسائٹی جس طرح سے جیتا ہے اس کو اپنے یہاں رائڈ کر رہے اور اس کا کوئی اثر اور مز اب اگر ہم کہیں گے ان بات ہوگی کہ بھائی سوال یہ ہے کہ تم مزدور لوگ تمہارے یہاں چونکہ تمہارے को نے اس چیز کو جلم اور گناہ اور عید قرار دیا ہے معجوب قرار دیا ہے اس لیے تم تو مزدور ہو کہ تم اس آزادی کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اس طریقے کو ڈفینڈ کرو جو تمہارے یہاں آئے گا اس لیے کہ تم اس کو اپنے فکر کی بنا کر انصیلت بنا کر اس مسئلے کو جانچ نہیں سکتے تم کا دن ہو اپنی مدد کی روح سے ٹھیک ہے جی ہم نہیں وہ کرتے ہم انہیں سے ہیں لیکن میں غلط چاہ رہا ہوں میرے مخاتو ہو رہی ہیں خود ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر ان کی دیکھا دیکھی یہ روش عام ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سلام ان کا چلا آ رہا ہے یہ جو باتیاں عام ہو رہی ہیں اگرچہ چونکہ ابھی ہماری پرانی نسلیں موجود ہیں ان کی موجودگی جی میں یہ بین بین برگوتا کا عالم ہے ہماری سوسائٹی کا ٹرانزیٹری دور جو کہتے ہیں تو پرانے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماضی سے بندے ہوئے ہیں کچھ ان کے عقائد بھی ہیں مدد پرست بھی ہیں آنے والی نسل جو ہے وہ یورپ کی تکلیف میں بالکل بے باک ہونا چاہتی ہے بالکل بے باک ابھی نہیں ہو سکتی تھوڑی سی رکاوٹ ان کے راستے میں یہ پرانے لوگ ہیں یہ اس چلے جائیں گے تو اگلی نسلیں آپ دیکھیں گے بالکل اسی رنگ میں رنگی ہوئی آگے چلی جائیں گے اس لیے میرے مخاطب مغرب کے لوگ نہیں ہیں میرے مخاطب یہاں کے لوگ اور نوجوان کا ہے بالخصوص جنہیں یہ بات سمجھانے کی ہے کہ کیا میں اس لیے کہ مذہب نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ پابندیاں ضروری قرار دی ہیں ہم اس لیے تمہیں روکتے ہیں یا پھر واقعی ان کے اندر کوئی نقصان ہے اور ہماری اگلی نسل جو ہے وہ تو ہماری بات کو تو سنت تسلیم نہیں کرتی ان کے یہاں سبق جو ہے مغرب والوں کی تاقی ہے میں اس وقت تھوڑے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود اہل مغرب کی تاقی کیا کہتی ہے کہ کیا جنسی تعلقات کے اوپر کوئی مستقل پابندیاں ہونی چاہیے یا ان کو محض ایک قبئی یا فطری جذبے کی تقسیم کا ذریعہ قرار دے کر اس کے متعلق یہ ہونا ہے کہ جیسے جی چاہے تم کرتے رہو خود ان لوگوں کی تحقیق کیا ہے کیا اس تعلق کا اثر صرف فیکس پر ہی پڑتا ہے یا فیکس کے متعلق جو پابندیاں یا آزادیاں ہیں ان کا اثر قوم کی دوسری زندگی پر بھی پڑتا ہے قرآن نے جہاں جہاں یہ ذکر کیا ہے جب میں اس مذہب سے آؤں گا تو عرض کروں گا کہ اس نے محض پابندی یاد کر کے اور حکم بھی دے دیا ڈک پیپری کی طرح وہ تو کتاب کے ساتھ حکمت کہتا ہے اس نے ایک لفظ کہا تھا لذ کے کہ, کہ اگر یہ پابندیاں تم لوٹ کر دو گے کھول دو گے تو یاد رکھو تمہاری طوان، سانوی توانائیوں کے اندر ازم حال پیدا ہو جائے گا آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جائیں گی کمزور ہوتی چلی جائیں گی تاؤں کے اس کے بعد پھر پتہ ہی جائے گا سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے کیا آزادانہ تحقیق جو ہوئی ہے خالی سائنٹیفک بیسس کا مغرب نے کی ہے ان کے یہاں کے ان اسکالر اور سائنسدانوں نے کی ہے جو اس چیز کو بطور عتیدہ نہیں مانتے تھے انہوں نے آزادانہ تحقیق شروع کی کہ دیکھیں ہماری تحقیق ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتی دیکھیے کہ ان کی تحقیق انہیں کس نتیجے پر پہنچاتی ہمارے ہاں تو جنسی آپ کے متعلق ابھی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں جو آیا ہے یورپ سے وہ جنسی بدم حادی کے متعلق وہ ایک سیلاب کی طرح چلا رہا ہے سائنٹیفک طریقے سے جن سیات کے متعلق جو تحقیقات نہ ہوئی ہیں ان کا لٹریچر بھی ہمارے ہاں بہت کام آیا ہے اور ہمارے ہاں دوسرا سوال نہیں ہے اس کے متعلق وہ سب نہیں کی جا جن سکتی جنسیات کے متعلق وہاں سے جو کتابیں آئیں ان میں سے ایک کتاب ایسی تھی جسے میں نے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ نفید اور جاننے پایا میں اس کے متعلق لکھ بھی چکا ہوں اور یہ معذور ایسا ہے کہ بار بار اس کے متعلق لکھنا بھی چاہیے کہنا بھی چاہیے کیمبرج یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکالر جے <laughs> ڈی انور اس کا نام ہے اس نے اسے اپنا خاص موضوع بنایا اور اپنے رسی تم کی ایک جبات کے ساتھ لے کر ٹھیک ہے جی میں کر رہا تھا کہ یہ یہ بھی ان لوگ ریسرچ کرتے ہیں ایسے قبائل پریمیٹیو قدیمی قبائل جن پہ ابھی تہذیب کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ اوریجنل نیچرل شکل میں ہوتے ہیں فکر کی زندگی بکر کرتے ہیں ان کے اوپر ابھی کسی قسم کے عقائد کا کسی قسم کی تہذیب و توجم کا اثر نہیں ہوتا اس لیے یہ پہلے ان قبائل میں جاتے کے اور وہاں تحقیق کرتے ہیں جس مسئلے میں بھی, بھی تاقیق کرنی ہو اس شخص میں یا استماعت میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اچھی پریمیٹو قبائل کا جا کر خود ان کے اندر رہ کے ان کی تاکیق اس ایک ایشو کے اوپر کہ جن کی پابندیوں کا کیا اثر ہوتا ہے اور جن کی آزادیوں کا کیا اثر ہوتا ہے اسی قبائل کے متعلق کوئی ان میں سے قطب شمالی میں تھا تو کوئی افریقہ کے شہراؤں میں کوئی آسٹریلیا میں کوئی جنوبی امریکہ نے اس کے بعد انہوں نے سولہ اقوام کا مطالعہ کیا کیا بات ہے ان لوگوں کی جس چیز کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ ایک عمر صرف کر دی ہوگی اور پھر اپنی اس تاکیب کے معاصل کو اپنی کتاب ہیٹ اینڈ کلچر جس کا نام ہے اس میں اس میں منظم کیا بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے اس موضوع پر فش میں اس کتاب کے شروع میں پہلے فکر میں یہ لکھا ہے اور یعنی یہ جو کل ہے اس کے ہاتھ سامنے جس پہ وہ پہنچا ہے اس کو ان بھاگ میں بیان کیا ہے کہ کوئی گرو کہتے ہی جو راسیائی ماحول میں رہتا ہو اس کی تمدنی سطح کا انحصار میں نے کلچر کا ترجمہ اس میں تمدن کیا ہے سوشیولوجی کا نہیں کیا اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جن کی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط جواب کر رکھے تھے اندازہ لگائیے ان سے اسی غیر مہذب اقوام کا کباعد سولہ مہذب اقوام ساری دنیا میں آ جاتی ہے تھا اپنے کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر ان کے اندر رہ کے ان کے یہاں کے اخبار و اخلاق اور دیکھنے کے بعد ریسرچ کے بعد اس نتیجے کو پہنچ رہا ہے اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تاکیب سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تلدنی سطح کی بلندی یا پستی آپ دیکھ رہے ہیں امیت اس کی قرآن کی اس تاکیب کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے بھی ایک سوسائٹی کا معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اس نے یہ تحقیق کی ہے آپ دیکھیں گے تحقیق جو پتا چلا جاتا ہے یہ شب اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضمانت میں تبدیلی کے اثرات تین پشتوں یعنی قریب سو سال میں جا کے نمودار ہوتے وہ جو قانون امحال ہے قرآن کا جسے وہ مورت کا ضابطہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ گریجولی پہلے جو ان کے ہاں کا جو ضابطہ ہوتا ہے اس کے اثرات میٹھے چلے جاتے ہیں اور یہ جو بدنہادیاں اور بے آتی ہیں ان کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیصت زیادہ سے زیادہ سو سال تک اس قوم کو زندہ رہنے دیتی ہے اس کے بعد اس کے اثرات نمایاں طور پر سامنے آ جاتے ہیں اچھا اس نے ان تمام قبائل کا اور اقوام کا جو مطالعہ کیا مشاہدہ کیا اس کے بعد جس نتیجے پہ وہ ہے وہ اس نے خود ہی تین شیٹوں کے اندر اس کا نچور خود ہی دکھ دیا ہے آپ نے تو کہتا یہ ہے کہ ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ کہ جس برے یا کام نے شادی سے پہلے کماڑپن کے زمانے میں یاد رکھیے یہ صرف لڑکیوں کے متعلق نہیں جنسی احتیاط کہہ رہا ہے مرد اور عورت دونوں کے متعلق اس نے یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے شادی کے پہلے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کی سشتری سطح پر تھی. جن قبائل میں زمانہ قبل نکاح میں جنسی تعلقات پر تھوڑی بہت پابندیاں آتی تھیں وہ تمدنی سطح کے درمیانی درجے پہ تھی اور سمدن کی دلند کئی سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت و بکارت کا شدت سے تقاضا کرتے تھے اور زمانۂ قبل از نے کہا جنسی تعلق کو معاشرت کی جرم قرار دیتے غور فرمائیے قرآن کی جو تاقید اور اس سے حدود عائد کی ہوئی ہیں اس کی حکمت کون بیان کر رہا ہے اور کس انداز میں یہ حکمت بیان ہو رہی ہے آگے چلیے کہتے ہیں یہ جو جن کی تعلقات پر پابندیاں عائد کی ہی جاتی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جن کی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں تنگوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے مہاتما شیش کی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے سنگوت فکر و عمل اور مہاتما شیش کی صلاحیت یہ بڑھ جاتی ہے اس قوم کے اندر اور چاہیے کیا کسی قوم کو جس میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اس کے برقیم اپنے مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تقسیم جس طرح جیتا ہے کرنے ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا وہ ایوانوں کی طرح دماغ کو یوں جنسی جذبات کی تقسیم کر لیا کرتے تھے نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کرنے کے لیے توانائی باقی نہ رہی خود فرائڈ نے جس کے متعلق مطلب ذہن میں ہمارے یہ ہے کہ وہ جن کی بدنعبی کا گویا امام ہے غلط ہے یہ بات اس کے متعلق مطلب. خود اس نے بھی یہ چیز کہی ہے یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ اگر ادھر کنٹرول کیا جائے تو اتنی توانائی اور قوتیں بڑھ جاتی ہیں کہ ان کو پھر فکر و عمل اور محاسبہ خیش کی طرف منتقل مطلب کیا جاتا ہے جو فرائڈ نے دیا ہے نظریہ اس کو وہ سبلائزیشن کہتا ہے کسی قسم کی رائٹ گروت کو کسی دوسری طرف کنورٹ کر دینا کسی اس کا دھارا اور دینا تاکہ وہ دوسرے شعبوں کے اندر اس قسم کے کام کر سکے تو اس میں انمن نے بھی یہ چیز اپنے ان تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اس طرح سے دیکھی اس نے اپنی کتاب میں نے خود مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے اربوں کا ذکر کیا ہے اور وہ جو اسلام لانے کے بعد انہیں اربوں کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ وہ ایران اور روما جیسی سلطنتوں کے اوپر یوں چھا گئے وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ دیگر شعبے جو زندگی کے ہیں ان کا طالب علم نہیں ہوں میں انہیں تو کش نہیں کرتا میں صرف اپنے شعبے کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اربوں کے ہاں اسلام سے پہلے کی زندگی جو تھی اس میں یہ جنسی اختلاط کی آزادیاں بہت زیادہ تھیں کہ طریقے وہ تھے کہ جو سوسائٹی نے اپنے ہاں مقبول قرار دے دیے تھے لیکن باہر ہار وہ جنسی اختلاف کی بے باکانہ آزادی نہیں اور میں ابھی ارد کروں گا کہ یہ فرق کیا کرتا ہے دنوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ساتھ نکاح کر کے دردہ کر دے دیا وہ کہتا ہے خود سے ابھی سے کام نہیں چلتا یہ شخص کہتا ہے میں بھی ارد کروں گا وہ کیا کہتا ہے تو اس نے کہا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اسلام نے یہ چیز ان کی جن کی آزادیوں پہ پابندیاں لگائی اور بائیں اور بائیں میں جو دونوں کامیں تھیں ایرانی اور رومن ان کے ہاں یہ آزادیاں اور بدمہادیاں چلی آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے ہاں پہ پابندی لگائی رہی کہتا دیگر عناصر کے علاوہ یہ ایک بنیادی چیز تھی اس قوم میں تو جس کی وجہ سے یہ ان قانون کے اوپر چھا گئی اور اس نے کہا ہے کہ جب تک یہ چیز رہی ان کے اندر دنیا کا کوئی سمجھن ان کا مقابلہ نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ اگلی کرم ہے اس کی کس طرح سے بات کو صاف کر جاتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا شادیاں کی جائز ہیں لوڈیاں کی رکھتے ہو کیا صورت پیدا کرتے ہو اس نے کہا ہے مواقع کتنے ہوتے ہیں آپ کو جنسی سہج کی تقسیم سے مواقع کی اوپر یہ دار و مدار ہے اس چیز کا اور کام کا مواقع کی شکل یہ ہے وہ ایک بیوی اور ایک میاں عمر بھر کے ذریعہ کرے مواقع بڑی عجیب بات کہی ہے اس میں اب یہ جو چیز ہمارے ہاں ہے نا شاید چار تک بیویاں وہ جسے ہم جائز کہتے ہیں اور اس کے بعد بے شمار لانڈی اس نے دیا کیا یہ جو जो ہے <خصف> میں <مان> نے جو کہا ہے کہ ایک وقت میں یہ جیوی کہتا ہے اس کو بھی دیکھیے کس طرح سے ابیوز کیا جاتا ہے جس قوم میں اس قسم کے وہ کہتا ہے قوانین یا معاشرے کے جوابط آ جائے وہ مواقع پیدا کیسے کرتے اس نے اپنی تاکیق میں کہا کہ ایک ترد ہم نے دیکھا ساری عمر اس کی ایک بیوی بی رہی لیکن تاکیق کے بعد مدول ہوا کہ اس نے قریب چالیس مرد بر تالاب دے دیتے تھے اور دنیا بدلی تھی کہتے سوال یہ بھی نہیں یہ پابندی جو وہ کہتا ہے کہ بنیادی پابندی یہ ہے ایک بیوی ایک میاں یہ اپنے ساتھ اہم کر لیں کہ ہم زندگی اس طرح سے نبھائیں بہترین شکل وہ کہتا ہے یہ ہے جس میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب کوئی قوم ہاں سوسائٹی اسے جائز قرار دے دے یا اس کے ہاں کا مذہبی عقائد اس کو جائز قرار دے دے وہ تک کرتا ہے اس کو بہت محتاط رہتا ہے مجھے اس سے واسطے میں تو ایک سائنٹسٹ ہوں مذاقے کی جتنی زیادہ گنجائش نکال کی چلی جائے کوئی سوسائٹی جب کوئی قوم اس قسم کی معاشرت اپنے ہاں اختیار کر لے اور جائز کر دے سونیا جی ذہن من تو پھر اس قوم کی کہفیت کیا ہوتی ہے اس قوم میں ان بصیرت کی قرت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی لوگ لاگت کروں گا بے ہاں صلاحیت ہوتی ہے رہنمائی حاصل نہیں کرتی وہ واقعات کے افوال و ابل یعنی کوزز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتے جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی میں پڑھتا ہوں اور غور کیجئے کہ یہ کس قوم کی داستان بیان کر رہا ہے یہ زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بری بدھائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اسباب سے اخلاق کا چلتے چلے جاتے ہیں تقریب کے بندنے میں جکڑے ہوئے جو ہوتا ہے یہ ہوتا رہے گا نہ کھڑے ہو کے قوض اسباب و پر غور کرنا نہ اصل و فکر کی صداہیوں پہ رکھنے کے باوجود ان سے کام لینا ہر وہ غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ فور کسی غیر عجیب و غریب قوت کی طرف منسوخ کر کے اسے کرانات قرار دے دیتے اب دیکھتے ہیں بات جنگ کی آزادیوں کی ہو رہی ہے اور نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں اس فون سے کبھی اور اس قوت کا مطلب کبھی پچھوں کو سمجھا جاتا ہے کبھی درختوں کو کبھی ایسے حالانات کو جو انہیں مہینے و حقول نظر آئے اور کبھی دیگر ایسی اشیا کو جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مقدس ترین حتی ہے حتہ کہ اس کی موت کے بعد بھی کی پرستش جاری رہتی جن کی آزادیوں کی اثرات بٹھائیے اپنے نے یہاں کمیشن آتے ہیں آدمی کی ضرورت کیا ہے بٹھانے کی صورت بھائی ہاڈم مسلس ہوتی ہے کہ اس بیسویں صدی میں بھی اتنی سواہن برستی ہے وہ کہتے ہیں پتھروں کو وہ مجر و سول کبوتوں کے بارے سمجھتے ہیں چولہے اور مٹی اور ان قبروں کو آپ جو سمجھتے ہیں پتھروں کو جو اس ہیں پتھروں جو ہوئے ہوتے ہیں انہوں کو کچھ آپ سمجھتے ہیں درختوں کو جو کچھ آپ سمجھتے ہیں مزاروں کے اوپر لگی ہوئی جالوں کو جو کچھ آپ سمجھتے ہیں مردوں کو جو کچھ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ایک دن کیسا طلب رہتا ہے تمہارے ایسا یہ اثر کیا ہے یہ جو آپ نے اپنے ہاں جائز طریقے قرار دے لیے ہیں ان چیز اس تنازع کے مواقع کو زیادہ سے زیادہ کر لیتے جس کے بعد ڈاکٹر احمد نے ان تواہم پرستیوں کی تفصیل بتائی ہے جو نظر نیاس گندہ قبیز اکابر پرستی قبر پرستی کی صورت میں آگے قوموں کے شہر میں آتا ہے پتا نے یہ مسلمانوں کی تاکیف اس نے قبار میں رابطے کی تھی یا محبت اقبال میں رابطے کی تھی بہرحال اس نے تو ساری دنیا کی اقوام کا محاصبہ کیا تھا اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اس قسم کے مرتقار اس قوم میں نسل باد نسل متوارک چلے آتے ہیں زمانے کا انتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا اس معاشرے میں یوں تو انسان پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کو کہے خاص دبا دیا جاتا ہے تو لطیل منسی ہو جاتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے یہ بالکل حیوان ہوتے ہیں کالاناؤں میں بال ہوں ادانی قرآن کا ترجمہ کیا چلا جا رہا ہے سال قرآن کی آتی یہ ہوتا ہے اثر عظیمان من جنسی اختلاط کی پابندیوں میں ڈھیل دینے کا اور پابندیوں میں ڈھیل کے مانے ہیں مذاق زیادہ سے زیادہ واہن پہنچانا میں پھر کر دوں کہ اس کے نزدیک یہ بات نہیں کہ آپ کی سوسائٹی نے یا آپ کے تقادات نے ان مواقع کے متعلق کہہ دیا ہے کہ صاحب یہ جائزہ ہو گیا پابندی کی ایک ہی شکل یہ کہتا ہے وہی وہ مانا کی صورت ایک نہیں ایک بیوی عید استوار کیا ہوا ہو اس نے اور اس کے بعد آخر میں وہ یہ کہتا ہے اور یہ آخری چیز ہے اس کتاب کی پڑھنے <تصفح> والے تو اس کے اپنی الفاظ ہیں لیکن بہرحال یہ ترجمہ ہے اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائی مدت نزید تک بلکہ ابد الآباد کا قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے بات ہے کیا کرے سنیے جیزا نے یہ گورت کا دہائی لکھ رہا ہے آپ کے اندر تخلیق بھاؤ کرے یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانون اور حیثیت دے اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ نے جن کی اختلاط کے مواقع ایک مدت مزید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام از کم حد تک محدود رہے مردوں اور عورتوں کو مساوی حصوص دیں قانون قرآن نے جہاں دل معروف کہا ہے یوں سمجھ میں آتی ہے تو آپ جب یہ دو اس کو دیتے ہیں کہ جہاں اس نے یہ کہا ہے بلا ہن مسل جی ہندا بل معروف تو بات تو اتنی تھی کہ مثالی حسود اور مصالحی ذمہ داری ذمہ نہیں آتا تھا ہمتا اس میں کیونکہ بل معروف کی قید کیا قرآن لگا رہا وہ یہ جی کہتا ہے کہ یہ نئے ذہنی اور اعتقادی مسالوات نہیں قانون نند یہ مساوات جو ہے اس کی ضمانت سے نہیں ہوگی تو میں بل معروف قرآن قیدتا اس کی ضمانت سے نیو گیتوں نے دن ماروس قرآن کہتا اس کی ورنہ یہ ہمارے ہاں مینلی یہ تصادی اس آزاد کو آپ دیکھو ہر میں رابطے نمبر اسلام نے جتنے حصوص کو دیے ہیں دنیا کی کوئی علاقے کوئی سمردن کوئی پورل دیش ہے ایسے حصوص نہیں دے سکتی تھا ٹھیک ہے آپ کے یہاں کے انسانی مساوات جو ہیں اسلام میں آ کر انسانوں کے اندر مساوات پیدا ہو گئی کہ ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے مامود اجاز ٹھیک ہے مسجد میں تو ان میں کھڑے ہو گئے تو آیا نہ جانا چاہیے کہ مانو کی تو کے مار ڈالے بات وہ کہتے ہیں یہ نہیں بات کہ آپ شاعری ڈرتے ہیں اس کے مطلب <خخ> قانونوں نے آپ کو یہ چیز دینی پڑے گی تاکہ دونوں کو معلوم ہو کہ میرا مقام کیا ہے اور پھر اپنے معاشرے میں تاکہ دونوں کو معلوم ہو کہ میرا مقام کیا ہے اور پھر اپنے معاشرے میں یہ تبدیلی پیدا کرے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں تو زیادہ سے زیادہ مدت کے لیے یہ اتنی نام ہو کہ یہ جنسی اختلاط کے مواقع ایک میاں ایک بیوی کے درمیان قائم رہیں گے تھا اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا اس کی روایات شاندار ماضی اور درکشندہ مستقبل کی حامل ہوگی وہ تمدن اور تعلیم کے اس گلام مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور انسان کی توانائی اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے سائیکل کرتی چلی جائے گی جو اس وقت ہمارے ہی ساری اجراس میں بھی نہیں آ سکتا تھا یہاں وہ کتاب کا خاتمہ کرتا آپ نے غور سرمایا کہ کریم قرآن نے جو عزت کی حفاظت سے اتنا زیادہ زور دیا تھا وہ میں یہ نہیں ہوں کہ ایک معاشرے کے اندر وہ کچھ پابندیاں عائد کرنا چاہتا تھا تاکہ معاشرے کی بندنے جو ہیں وہ لوز نہ ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ اس کا اثر جا کر قوموں کی ماں پر حیات پر پڑتا ہے ان کے عروج و جبان پر پڑتا ہے ان کی سمجھو اور جہادت کی زندگی بھی اثر پڑتا ہے کتنا بنیادی ہے یہ مسئلہ یہ کسی مدد رس کا لکھا ہوا نہیں ہے قرآن پر ایمان لانے والوں کا لکھا ہوا نہیں ہے ہمارے ہاں کی اپنی بات بھی نہیں ہے یہ تو بالکل غیر ہے آزاد آنا تو ہے اور یہ کوئی سالٹری انسٹینس نہیں ہے جو میں نے ارج کیا یہ نہیں کہ یہ ایک ہی کتاب ہے بہت سی تحقیقات ہے اس قسم کی ہوئی میں نے اسے اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ بڑی جامعہ تحقیقہ جو اس شخص نے کیے پرانے گرینٹی کا سورہ یا نثار کی پندرہ آئے چار بدا پندرہ جہاں سے آج درد کا آغاز ہو رہا ہے پرانے کریم جناب سے کہتا ہے وہ تو جن کی اختلاط کی عملی شکل ہوتی ہے اس کے متعلق وہ بڑی شدت سے روکتا ہے اس کی سزا بھی اس نے خود مقرر کر دی ہے مرد اور عورت دونوں کی ایک ہی سزا چوبیس بتا دو میں یہ جو آئت ہے اس میں ہے ولتی یا تین الحشتہ دل ہندا ہر دن تم قائم شہدو سبلا یا پھر میں یہ چلوں گا کہ ہمارے ہاں کے ٹیکا والوں نے جو ایک بنیادی غلطی کی ہے اس کی وجہ سے اس آیت والا مضمون بھی سامنے نہیں آیا اور پھر ان میں الجھن پیدا اتنی ہوں اسے خدا کے میں انسانی ذہن کی آگے ذرا سی بھی ہو جائے تو اس سے اتنے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے دن نکلنے کا راستہ نہیں ملتا میں پہلے یس فلم کے آیپ نے کہا کیا ہے وہ کہا ہے کہ تمہاری عورتوں سے جو بے حیائی کا کچھ تک آپ جن سے کچھ ہو تو ان پر چار دوا ہونے چاہیے اور پھر اگر گواہی کے بعد یہ چیز پایا ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ کرو کہ ان کی آزادی کو سلط کر دو ان کو گھروں میں روکے دو رہنے دوں تاہم کے اس کے لیے کوئی سبید پیدا ہو جائے مارت کی شدید یا بہرحال نکاح کی روح سے شادی وغیرہ کی شدید ہمارے یہاں کی فکر نے یہ کہا کہ اس سے مراد زنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر کس قسم کی پیتیگیوں میں الجھ گئے چار اہمی گواہ چاہیے اس کے لیے یہ ممکن بھی ہے کبھی زنا کے کھیل کے ارتکاز کے چار اہمی گواہ جب پوچھا گیا کہ صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں تو کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا روکنا کیونکہ بہت مشکل ہے اس لیے بس کچھ ایسی شکل کراتی ہے کہ جرم کا جرم بھی رکھا جائے ثابت ہو بھی نہ ہاں سا تل صاحب تازیق کر دے سب پہ تلوار جمن جا دے گا اس طرح لگا کے جنگ بتایا جائے گا بیٹھا ہوا سی پہ لگا نہ جان دیا جان نہیں دا ایسا سر دو ہے ان کے یہاں وہ ہے نا کہ وہ اور تعلیم اور سورت میں لاؤ کے بعد کر سکو اور دوسری جگہ کے ساتھ تم ادل کر نہیں سکو کیا بیٹھے ایک جگہ تو تمہیں اجازت دو گی کہ آپ دوسری شادی جی جاتا ہے تاعت تو تم ادر کر سکو تو خود ہو دوسری جگہ کہا تم اگر جزادت. نہیں نکال سکتے خدا کی کلام سے مزاق کا نتیجہ جو گزت رہے ہیں ہم یہاں بھی یہ صورت پیدا کی تو سر چار اہم شہر اور میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں کبھی فیٹہ کی بات نہیں کرتا اگر میں اس کے متعلق آپ کو سیک ہی دیجیے یاد بتاؤں یہ چار اہمی شاہ جو یہ کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ سن نہیں سکتے بہنیں اور بیٹیاں نہیں شریف مرد بھی نہیں سن سکتے بابا یہ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر یہ قانون آپ کے یہاں ہو سوچ so, لیجیے کہ اس سے کیا مانے پھر اس کے بعد جب یہ سابت ہو گئے چار ایم اسے قرآن نے خود یہ متعین طور پہ کہا ہے زمان کی سدار ساؤ پورے متعین طور پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو گھر میں روک دو ان کی آزادی جو ہے اس پہ پابندی کر دو کہا گیا کہ صاحب سنان تو کہتے ہیں کہ سو توڑے اور یہاں یہ صرف یہ ہے کہ سا ان کی پسند آزادی ہو دوڑ دو ان کو تو یہ کیا ہوا دیکھا آپ نے ایک بات اپنی طرف سے ملائی اور قدم قدم تو اندا ہوئی کچھ نہیں سمجھ میں بات آئی کہا کہ وہ آج منسوخ ہو گئے چلیے سر آئے ہی منسوخ ہو گئے ایک ہی خدا کی طرف سے ایک ہی قرآن میں قیامت تک کے لیے جو رکھا گیا ہے غیر متبدل محسوس منسوخ है بات صاف ہے یہ نظام کا یہ جنسی اختلاط کا ایکچوئل عمل ہوتا ہے وہ تو آخری درجہ ہوتا ہے اس سے بہت پہلے یہ چیزیں بے ہزار کی شروع ہو جاتی قرآن تو ایسی حوایات رنگائیاں دیتا ہے کہ وہ انتہا کافی نہیں دیتا باہر نکلو مردوں اور عورتوں کو دونوں کو یہ تاث کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ کھونے دو دیکھتے ہیں کہاں سے بات وہ شروع کر دیتا ہے. عورتوں سے کہا کہ جب غیر راجوں سے بات کرنی ہو تو تمہاری آواز میں ایسا لوک نہ پیدا ہو جائے جو دوسرے کے دل میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی پیدا کر دے دیکھتے ہیں کتنی پہلے سے پابندی آتا چلا جاتا, جاتا ہے معاشرے میں باہر نکلو تو اپنی نینت کی چیزوں کی نمود اس طرح سے نہ کرو کہ دیکھنے والوں کے سینے کے اندر جس طرح مدانی لکھی جانی ہے ایک اصلیت میں پیدا ہو جائے یہ سب کا قرآن تھا کوئی چیز ایسی دونوں میں مرد اور عورت میں نہ ہو جو ایک دوسرے کے ان جذبات کے ادھار اور استعمال کا موجب بن جائے ابا कहा کہا یہ کہ تم چلو اور پاؤن میں اگر ایسی جھنجھن ہے ایسا زیور ہے جس کی آواز آ سکتی ہے تو پو ایسے زور سے نہ مارو کہ ان کی آواز ہی اس طرح سے باہر نہیں ہے یاد رکھو یہ عورتوں کے لیے کہ اندر بند کر کے رکھو گراطوں میں چمٹا کے چالن سموک میں ڈال کے تالا لگا کے یہ بات نہیں قرآن کے پردے کی یہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر میں بندیاں آٹا چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کے لیے ہیں اس لیے کہ یہ رستہ رستہ آہستہ آہستہ جس بات میں اختیار کرا کرتی ہیں یہ چیزیں اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے سلائے بالکل ایک حیرانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے والے شخص تو جو فوری طور پر اس ٹرین کے انتقاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت پہلے سے آنا ہوتا ہے خیالات کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے اور خیال کی روک کا تو قرآن نے ایسا انتظام کیا ریما نے مان یہ جو ایک چیز ہے کہ ایک وقت میں یعنی جب شادی نہیں ہوئی ہے تو دنیا بھر کی لڑکیاں آپ کے نزدیک بہن کی طرح جب اس نے کہا کہ تمام مومن بھائی ہیں تو تمام مومن عورتیں بھی تو بہنے ہیں شادی کے بعد ایک عورت سے جب شادی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی موجودگی میں وجود ان استثنائی حالات کے دل کا میں مطلب پہلے ذکر کر چکا ہوں جو ماشور آپ کا کسی زمانے کے ہنگامی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے طے کرے گا ایک وقت ایک بیوی کی موجودگی میں اب باہر کی کوئی بیوی آپ کے لیے بیوی بننے کے لیے جگہ نہیں رہی کتنا بڑا خود بخود ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے سین کے اوپر کسی طرح عورت کے اوپر یا پابندی عائد ہوگی بیوی بننے کے بعد اور ہر اور یہ سمجھتی ہے کہ جس کے ہاں بیوی موجود ہے سوال ہی نہیں ہے اس کے نسبا میں چلے جانے کا آج کی بات نہیں نا نہ کر رہا ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور اس کے برعکس آپ ضم میں یہ بات رکھیے ایک بیوی کے بعد اور بھی جو آپ کو پسند آئے اسے آپ بیوی بنا سکتے ہیں اور جو عورتیں باہر ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی ہم نے سے پسند یہ اس کے نکالنے جا سکتی ہے طور ترقی نہیں تو ذہنی تیار کرتا ہر وقت آردنا کے اندر نکلا ہوتے ہم نے کیفیت تو باہر کی ایک ماسوس شکل کا نام ہے یہ چیز تو بہت پہلے جذبات میں آنی شروع ہو جاتی ہے انسان سے اور قرآن تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں یہاں جو قرآن نے کہا ہے بلاتی یا تین الفاہشتوں یہ وہ موادی چیزیں ہیں ابتدائی چیزیں ہیں نہ تنہا عشق از گفتار خوبت بس ہی اتش آگ رفتار <laughs> بات کرنا تو ایک طرف یہ تو وہ آج جذبات کی طرف جگباد کر دیجئے رفتار سے یہ چیز جو ہے پتہ چل جائے وہ تو کہتا ہے منہ باز ہے قدرتوں ہاں برقا لے تو نکل ہو گیا ایسی تو چڑھ کے پتا لگتا ہے لگا دیا یہ ہے نا آپ کے وہ تو چیز میں بھی یاد بیٹھتا ہے وہ چاہے دیر ہے دیر سے کوئی ادا رہی سیتا بچا لگتی گردی چھپے تو مجھ سے تو کیا یہ بھی ادا نہ ہو تو چھپنا بھی رہا ادا ہوتا کیا یاد رکھیے آپ کے یہاں کی وہ شاعری یہ خاص طور پہ غزل کی شاعری فارسی سے جو شروع ہوئی ہے یہاں آ کے آپ کے یہاں اردو میں پروان چڑھی یہ سارے آپ کے جنسی کی بدریحاد کے بنانے کی پیداوار کی بدترین دور ایران کی تاریخ کا اور اس سے بدتر دور آپ کے یہاں کی زبان کی تاریخ اب کے بنانے کی ضرورت جن سیاحت میں ڈبا ہوا ہے معاشرہ آپ کا اس دور کا اس میں سے یہ چیزیں نظر آتی میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں جو قرآن میں شاہشہ کہا ہے تو یہ ابتدائی موادیات کی چیزیں ہیں جہاں سے یہ جذبات ذرا سیکھ کروٹ لینا شروع کرتے ہیں تاکہ اگر کسی لڑکی میں یہ چیز تمہیں نظر آئے تو بہت آزادی ہی ہے یاد رکھیے آزادی کے معنی بے باہر آزادی نہیں معاشرے میں آنے جانے کی کام کاج کرنے کی پوری آزادی ہے اور اس کو لیکن اگر ذرا جہاں کہیں کوئی ایسی نظر آئے اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو گواہ مل سکتے ہیں کیونکہ سے بات آتی تھی کہ یونی کمت بھی لگائی جا سکتی ہے اور یاد رکھیے قسمت کا آپ جینا اتنی قیمتی چیز ہے کہ قرآن نے زنا کی سزا تو سو کروڑ روپے کی تھی ایک بارس خاتون کے خلاف غلط قیمت لگانے کی سزا اسی کروڑ ہے ذرا سا کام ہے اس لیے اس لیے کہ بڑی قیمتی متا ہے یہ تو اب یہ جو اس کے متعلق کہا کہ ذرا سی کوئی چیز انجائی کا کہیں نظر آئے اب اس کے لیے اتنی بڑی تاکیب کی ہے کہ کم از کم چار گلا ہوں اور یہ مل سکتے ہیں معاشرے کے اندر باہر گرنے والا جو ہوئی غیر جب یہ ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کے لیے وہ سوچے دیکھو مبادیات کی ٹیسی آپ دیکھیے کس طرح سے شور کی ماں کو مارتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا باہر جو آزادی سے جڑ رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی آزادی کو روک دو ہم سے انہیں گھر میں آبند کر اگر سے ایک بات آئی ہمارے ہم یہ جو ہم نے اپنی مستورات کو گھر میں بند کیا ہوا ہے قرآن تو ہی شرم تو سے جرم کی سبھا بتا دا اللہ کو یہ سے کوئی ہوں نہ صرف جو یہاں سے بھی بدل کر دیا کہ اگر یہ چیز کسی میں کسی کسی عورت میں یہ اس چیز کی نمود نہ ہو یا اس کا ثبوت نہ ہو تو یہ جو ہے پابندوں مسکن کرنا جسے کہتے ہیں یہ چیز خود جرم ہو جائے گی کیونکہ جس کے ساتھ جرم ثابت نہیں ہوتا اسے وہ سبھا دے دینا جو جرم کی صدا ہے یہ خود جرم ہوتا سارے لوگوں میں بھائی صاحب مصیبت یہ ہے تو قانون مردہ جاتے جا تھے کہنا تھا مانا آج آندے میں نے آپ کے یہ کہا ہے؟ لکھا ہے یہ پھر آپ کی جانوں سے اور بیٹوں سے کہ یہ اسمبلیوں کی ساری سیٹیں جتنی ہوتی ہیں اس میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ صرف مرضی اس میں ممبر ہو سکتا ہے اور نمبر نہیں ہو سکتی قانون میں اس میں کوئی پابندی ایسی نہیں ہے یہ ان بیچاروں کو پتا نہیں اور ہم نے بھی گزرے میں آسے ڈالا ہوا ہے کہ فلانے جا کے ووٹ دے دیں گے تو یعنی مرضوں کو ان کے دین میں یہ آنے دیا کہ تم بھی ان سیٹوں کی نمبر ہو سکتی ہو آج یہ بادی ہے ان کی آدھی کہیں زیادہ ہی ہے آدھی سیٹوں کے اوپر یہ جا کے ڈال سکتی اور اگر انہوں نے جذبہ یہ لینا ہو کہ جتنا گئی منگوے ہوا اس کا انتقام دینا ہے ون پارٹی گورنمنٹ یہاں بن سکتی ہے ان کی اچھی بچے سے لاگو اسٹپ ہے بہت ہی کچھ میری بیٹ میں ٹھیک ہے ان کے لیے مرتبہ خصوصی دے رہے ہیں سارے مرد آئین بنانے والے دس سیٹیں ان کے لگا سو کنیادان جی مکندر سن ہندی خراط اور یہ خوش ہیں ہمیں دس سیٹیں میری بے ٹھیک تو تمجے تو ہوں جس دن دراجی نے چیڑی دے تو خون سنجھے ہو جائے گا اس کو آدھی اتنا بنا دیا ہم نے دس سیٹوں کی ہے تو خوش حقیقت ان سیٹوں کی مرد سنیں گے تو جو پارلیمنٹ کے ممبر ہو گیا نا روز لائیں گے لائن خوش آدھی سیٹ اپنے خالص ووٹوں سے یہ لے سکتے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس وقت تک قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس جرم کی سزا ہے پابندی مستن کرنا اور ہمارے معاشرے نے یہ کچھ کر دیا یہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا کہ جب معاشرے کے اندر چوریاں عام ہو جائیں تو آپ کو واقعی اپنے گھر کے مساج کو اپنے گھر کی قیمتی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے معاشرہ کی جگاہوں میں جب اتنی آزادگی پیدا ہو جائے تو بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت نہایت ضروری ہے ہمارے لیے گھر کے اندر ہی نہیں واقعی ان کو سب کے اندر بند کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کا مرد اتنا بے باک اور بے حجار ہو گیا ہے ورنہ اگر یہ چیز معاشرے میں نہ رہے تو پھر چین کی طرح جیسے وہاں تانا نہیں لگایا جاتا کسی طرح وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہم جم جوتے ہیں کہ سر معاشرے میں بڑی بے حجائی عام ہو گئی ہے اس کا علاج ہو گئی کیا ہوا عورتیں لڑکیاں بڑی برباد ہو گئی ہیں یہ فرشتے میں فرشتے ہی ہو گئے معاف رکھی میری بیٹیاں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار کنوینشن کے سوال میں یہ کہا تھا سوال یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہم نے یہاں سے یہ معاف رکھی ہے ریس بائک ایریا چکرے جن کو کہتے ہیں وہاں سے اٹھا کھا دیے ہیں اور وہ فریش کے لیے ہم نے کاروشہ کے اندر وہ کل میں بچے دیے ہیں تو اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اس جرم میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی کوئی علاج بتایا جائے یہ زمان کا کیا کیا جائے ان عورتوں کے متعلق تو میں نے یہ کہا تھا کہ حضرات یہ آپ مرد یا کچھ کہہ رہے ہیں نا آج وہاں جانا بند کر دیں علاج ہو دیں بندی ہے یعنی یہ جو جواب کہتے ہیں کہ عورتیں بے گائی پھیلاتی ہیں اور سڑکوں کی چھوٹنے والی انہیں ان میں پھیلاتی ہیں مرد میں پھیلاتی ہیں پتہ نہیں آپ کو یاد آ نہیں تھے درس میں دیر سے آنے والے ہیں انہیں تو یاد ہوگا ایک دور یاد ہے ایک دور اور جہاں ایک دور مقدس بزرگ آ گئے تھے درس میں دور کے تھے گئے رہنے والے پرانے دور کے ایک مورن صاحب تھے وہ دو تین مرتبہ انہوں نے یہ چیز کہی اور دلا انہوں نے کہہ ہی دیا بیٹھے بیٹھے کہ پروزیز صاحب یہ جو آپ نے بے پردہ عورتیں بٹھا رکھی ہی ہیں ان کو کہیں اندر بٹھا دیجئے مجھ سے تو یہ بر سنا نہیں جاتا اس طرح سے بار بار نگاہ ادھر جاتی ہے تین اگر من نہیں اپنی کریم بتا نہیں میں نے کہا مالانا صاحب یہ بیچاریاں مدد سے یہاں بیٹھ بھی رہی ہیں آپ پہلے जाए हैं ہیں کمرہ میرا خالی ہے آ جا بجلی ہو جائیے اب جو ہم پتا چلو کیا ابھی دو تین منٹ گزر ہو گئے اور تمہاری سات چل جائے کیا ہوا جائے دوسرے آگے میں نے کہا تو آپ کا من نہیں ہوگا عجیبان کیا کچھ نہیں مرضی یہاں کا رکھا سب وقت یہ بے پھیلاتی ہیں اندازہ لگائیے ان کا گھر نہیں جاتی یہ کہتے ہوئے تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو وہ کیا کھا لیا لے گی پولیس کیا کچھ نہیں کر دکھایا کھایا دلی خانے ازیز کی بیوی نے تو ہم نے آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کے کسے کوئی سنایا اجیے کیا بیان کیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ مرد جو اس قسم کا بہانہ تراشتے ہیں کہ عورتوں کے روک لے صاحب جو ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں بے ہجانیاں پھیلاتی ہیں صرف اس گروپ کے لیے اس نے کہا کہ تم دیکھو تو صحیح عورت جو جی نیا کر کے دیکھ لے اگر مرد اپنی آسمی سختی کر رہا چاہتا ہے تو اہم کی بیٹی کچھ نہیں کر سکتی یوں سے سونا چاہیے سامنے انتہائی میں آپ کے جو ہو سکتے ہیں کہیں ہی وہ اس نے پیدا کر دی جس بیچارے کی پوزیشن گھر کے اندر ایک ملازم کی تھی عزیز کی بیٹی چیتوں کی بیٹی بیٹی بیوی جاؤ شرط بن باہر حال اس کو جمال بھی اس کے بعد چھٹ بھی طرح بھی گھر میں بھی کوئی نہیں ہے دروازہ بھی بند کیے ہوئے خود ہار بڑا رہی ہے اندازہ لگائیں گے قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب بیان کر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے مردوں کہیں بند کر دیا اس نے جو کہتے ہیں تو ساتھ انہیں روکیے یا ہمارا ایمان خراب کرتی ہے اس سے زیادہ بھی کوئی اور موقع ہو سکتا ہے جو قرآن نے سامنے بیان کر دیا ہے ایمان کے خراب ہونے کا اور وہاں یہ چیز ایسا ہے سون کی تیس جہاں اس نے روکا کس نے موسب کو ایک بڑھانے سامنے آئی کہ نہیں سا خدا نے اس مت کا نے کہا کیب کھانے بجائے کا پھانسی پلٹ کر دے اور وہ حضرت یوسف کے یہ الفاظ میں اس چیز کے مقابلے میں کیب کی سدھار بھوکتنا زیادہ پسند کروں گا کی جانے مان مرد اس قسم کا اپنی حضرتی یوسفی پیدا کر لیں اس کے بعد میں شکایتیں بھی ہوتی ہے کیا کرنے کی بیچاری آپ نہ تو عزیز کی بیوی سے زیادہ یہ کچھ آپ کے یہاں صاحب مدار ہو جائے گی نہ اس قسم کے مذاکر آپ کے یہاں یہ ہم پہنچے گی تہذیب ہماری اپنی یہ ہے اور رام ہمیشہ ان بیچاروں کے سپر دیا جاتا ہے قرآن نے یہ کہا اور یہ چیز آپ نے یہ کہا کہ ساتھ دیکھیے انہوں نے کہا کہ عورتوں کے متعلق ہے جی نہیں غرض ہے یہ میں بھی اسی عادت پہ نہیں ختم کرنا کہ آٹھ دن تک تو کامل نے آپ یہ لیے نا کہاں دیکھ لیکن انہوں نے کیا نا بلہ جہاں پھر بالکل ہمارے مرد اگر یہ چیز کرے بلہ جہان کے اندر کی دونوں آ سکتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت وہ کہیں یہ چیز نظر آئے وہ مرد وہ بھی اگر اس قسم کی ابتدائی تھی کہیں ضرور اپنی دوائی کی اس پر ہی آئی کہ تمہیں یہ نظر آئے ان کے متعلق مطلب کو صرف یہ کہا ہے کہ ان کی آزادی کو روک دو ان کے متعلق مطلب کہا ہے کہ ازمت دے ان کو یہ دو انجین ہوتا ہے عزیزہ نے مانگی ایسا میں پھر دوہرا دوں یہ <تصفح> اگر یوسف کی قسمت رکھتا ہے تو عورت جو جینے ہیں کر دے دو ہزار چالیس کے معاشرے کے اندر اگر مرد اپنے آپ کے کنٹرول رکھنے اس لیے قرآن کی یہ دیکھیے عورت کے متعلق تو صرف یہ کہا ہے کہ اس کی آزادی کو ذرا روک دے اور یہ جو ہے جنہوں نے یہ الزام سارا ان کے سر جو دیا تھا یہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ آداب ٹھیک ہے بیٹا نا ہم نے یہ کر دیا ان کے متعلق کہا ہے وہاں یہ چیز ہے ازیت کی قرآن نے خود یہاں آپ تعین نہیں کیا قرآن ایسی چیزوں کو اسلامی معاشرے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی سزا خود متعین کرے جرم عام نہیں کچھ سنائی ہے تو اس کے لیے تو سائن تعبا و ضلع اللہ خانہ طب رحیمہ اس کس نئی شکل پیدا ہوئی یوں ہی ذرا سے کسی جذبات کے اشتعال میں آ کے لفظ ہو گئی رنگ مدامت ہوئی اس کو مدامت کے بعد تم نے دیکھا کہ واقعی آدھی نہیں اس قسم کا یوں ہی لفزش ہو گئی تھی تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے لانت مرامت کر کے اسلام کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہو تم اور بابر رحیمہ ہے حارت ہے سننا یو ٹو رون عمری دو باتیں دیکھیے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ جیتا دانستہ سب کچھ کرتے تھے اس کے بعد یہ کیا تھا اللہ میری چودہ یا وہاں جا کے عدالت میں کہہ دیا جی مجھے معاف کر دیجئے یا منہ میں سو ہے جو جہاز ان ساری چیز تو یہ ہے دنستہ نہ کیا نہ دینست کوئی عمل کر دیا اور جس سے نادا نشہ ہوا ہے اس سے یہ اگلی چیز ہوگی سننا جو ٹو بونا بالکل کری گئی تو کتابیں جرم کے ساری بات لگانے سے بتا دا کیا ہو کیا ہو گیا مجھ سے نشستہ کرنے والے تو پھر میں یہ بات نہیں پیدا ہوگی کیا نفسیاتی چیزیں قرآن پیدا کہتا ہے پیدا اس کی ہے جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت ہو کہ وہ اس سے نادن ہو جائیں آئندہ کے لیے اسلام کی آوازہ کر دے تو ان کو چھوڑ دیں تو یہ نہ سب کہ وہ ہارے جو اس طرح آتا کرتا چلا جائے آتا چلا جائے چھوڑ کر چلا جائے پھر کاتا چلا جائے یہ سورج نہیں ہے کہ قیت یہ ہو کہ جامع میں سودا شکن سودا میری جان سیکن سامنے ڈھیر ہاتھ ٹوٹے ہوئے پہ مانوں کا کچھ پودا ہو جائے گی ان کی ابھی یا ملون عب سہالتوب من قریب کیا بات ہے قرآن کی عزیز عزیزان کہتے ہیں اسلامی قوانین بنائی اور یہ کچھ دیکھیے کیا کیا چیزیں نہیں لے جاتا ادائے کا یتوب اللہ علیہ یہاں کہا ہے یتوب اللہ علیہ یعنی وہ تو دائزہ بے شر کرتے رہے سوال یہ ہے کہ اس نظام یا عدالت کی طرف سے دعویٰ کس کی منظور ہوگی الا کا جتوب اللہ علیم. کہتا پہدا دو کل ہوگی نا پودا جمانے میں لوٹ آنا ایک تو اس کی طرف سے ہے کہ غلط رہے وہ لوٹ آیا ایک ای طرف سے ہے کہ اس نے جو سجا دینی تھی اس سجا دینے کے فیصلے سے لوٹ آیا تو کہتا وہ جو ہے لوٹ آیا اس کے متعلق یہ دیکھیے ایسے ہی نہیں ہے گیا لوٹ آیا گیا لوٹ آیا وہ لوٹتا گئے لوٹا پر یہ کچھ کرے جو بولنا ہو اللہ اسی صورت میں ہو جا جام مدون سو جہت اللہ علیہ ابھی آج سات لے رہی ہوں ایک منٹ میں جامعات موت کلآم ملینہ جو ہم کچھ خار آدنا ارینا پیدا یہ نہیں ہوتی کرتے گئے لوٹتے گئے اس کے بعد ساری عمر یہ کچھ کرتے گئے جب وہ موت سامنے آگے کھڑی ہوئی تو اگلے پچھلے گناہ بخش دے ہیں صبح جاتی ہوں سنا دے گا دور دراز بھی آج ہم کے ماننے یہ ہے ندا جس کے بعد پھر آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ جو نقصان آپ کر بیٹھے ہیں اپنا اس کی تلافی کر لیں تلافی کے نواز کے موقع اگر موجود ہے تو پھر توبہ کے معنی ہیں توبہ دو نظر سے دہرا دینے کا نام نہیں ہے توبہ ایک عمل ہے ایک کام کرنا ہے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے ادالے اس کی مدافعت اس کی تلافی کے لیے اس سے زیادہ بہتر کام کرنا ہے آپ نے اس کے لیے تو آپ کے پاس وقت پر موقع بھی ہونا چاہیے نا اسے کہتے ہیں پیدا کرتے وہ سامنے موت آ اور اس کے بعد بتایا کہ اعلیٰ پودا اور ایسا اللہ اور دوہراؤ وہ کہیں سے پیدا نہیں ہوتی نہیں ہی اس کی پیدا ہے کہ جو قانون کو قانون مانتا ہی نہیں ہو کیا بات قانونی کو قانون نہیں مانتا یہ کچھ تار کے معنی یہ بولے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سزا ہے بلو در بن گئے سزا ہے آپ دیکھیے مبادیات ذنا جو ہیں خواہش یا بے حیائی کی ذرا سی بھی چیز اس کو روکنے کے لیے قرآن کریم کیا ابتدائی اقدام کرتا ہے احتیاط برتا ہے تاکہ یہ آگ پھیل کے آگے نہ چل پائے تو پہلی چیز قرآن نے یہ بیان کی ہے آگے جو جو جیتیں آتی جائیں گی میں اب کرتا جاؤں گا کہ اور کون کون سے اسٹیپ یہ لیتا چلا جاتا ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو اور واقعی جب قرآن کے ان قرآن کی ان ہدایات کا عمل کیا تھا اس سوسائٹی نے وہی عرب کے جن کے ہاں اسلام سے پیش کر جائز طریقے اتنے تھے سوسائٹی نے جن کو جائز قرار دیا ہوا تھا کہ آج یورپ میں بھی اتنے ایسے جائز طریقے نہیں ہیں ان کی کیفیت اس کے بعد یہ تھی کہ کوئی ایک واقعہ بھی اس کے بعد ذنا تو ایک طرف رہا بے حیائی کا اس سوسائٹی کے اندر نہیں جانا تھا ان منصیب کہتا تھا کہ یہ جو وہاں کا ہرب نکل کے چھا گیا تھا ایران اور روما کی تو ان کے کلچرز بار. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ انہوں نے جنسی اختلاط کے مواقع پر اس قسم کی پابندیاں لگائی تھی کہ پھر یہ چیز ان کے ہاں سرد نہیں ہوئی اور اس سے ان کے ہاں کا کلچر بھی اتنا بلند ہوا ان کو بھی اتنا نصیب ہو گیا سورہ نصاب کی آج اٹھارہ تک ہم آ گئے ویزا نیم آگے عزیزان ایک اور مزید شروع ہوتا ہے انیس سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل تقب المنا جنہ کام